اب میں آپ کو ام المومنین سیدہ صفیہ بند حیائی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کی ماں کا نام برہ بر اور آپ کے باپ کا نام حیائی بن اخطب تھا یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی سیدنا حارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا اور بنو نظیر کا سردار تھا آپ کا پہلا نکاح سلام بن مشکم یہودی سے ہوا سلام نے انہیں طلاق دے دی دوسرا نکاح کنانا سے ہوا خیبر کے مشہور قلعہ القموس کا سردار تھا جنگ خیبر میں مسلمانوں کا یہودیوں سے بہت سخت مقابلہ ہوا کنانا اسی جنگ میں مارا گیا سیدہ صفیہ کے باپ اور بھائی بھی اس جنگ میں مارے گئے خود یہ گرفتار ہوئی پہلے دونوں خامندوں سے ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی مسلمانوں میں مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو صحابی رسول دہیا قلبی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خدمت کے لیے ایک لونڈی کی ضرورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قیدیوں میں سے خود ہی ایک لونڈی لے لے تو انہوں نے صفیہ کو پسند کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اتنے میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرص کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ حسب و نسب کے اعتبار سے اونچے خاندان سے تعلق رکھتی ہے ان سے وہی سلوک کیا جائے جس کی یہ مستحق ہیں دہیا کل بھی ان سے عام عورتوں جیسا برتاؤ کریں گے جو ان کے عزت و احترام کے خلاف ہے ان کا باپ اور شاہر قوم کے سردار تھے لہٰذا انہیں دہیا کے سپرد نہ کیا جائے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اسے اپنی تحویل میں لے لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ مشورہ قبول فرمایا دہیہ کو صفیہ رضی اللہ علیہ کی بجائے ایک اور لونڈی دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا یہ واقعہ ساتھ ہجری کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خیبر ہی میں نکاح کر لیا خیبر سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحبہ کے مقام پر اترے وہاں پہنچ کر شب عروسی ادا فرمائی. یہی ولیمہ, کیا. ولیمہ اس طریقے سے ہوا کہ چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا گیا اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے چنانچے کوئی کھجور لایا کوئی پنیر لایا اور کوئی ستو اور گھی لے آیا جب یہ چیزیں دسترخوان پر جمع ہو گئی تو سب نے مل کر کھا لیا اس ولیمے میں گوشت اور روٹی وغیرہ جیسی کوئی چیز نہیں تھی یہاں سے روانگی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عا کو اپنے اونٹ پر سوار کیا اور ان پر پردہ کیا تاکہ صحابہ کو معلوم ہو جائے کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ آپ کی ازواج میں شامل ہو چکی ہیں, سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب میں ایک قیدی کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئی تو آپ سے زیادہ ناپسندیدہ اور کوئی میری نگاہ میں نہیں تھا اس لیے کہ میرا باپ خاون اور رشتہ دار قتل ہو چکے تھے لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور اخلاق کا وہ اثر ہوا کہ جب میں اپنی جگہ سے اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مجھے اور کوئی محبوب نہیں تھا فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسن اخلاق کسی میں نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت خیبر میں میرے ساتھ ایک اونٹنی پر سوار ہوئے مجھے اونگھا رہی تھی آپ بار بار مجھے جگاتے کہ کہیں میں گر نہ جاؤں سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے رمضان پچاس ہجری میں وفات پائی بعض حضرات کے نزدیک سن وفات باون ہجری ہے جنت البقی میں دفن ہوئی اس وقت ان کی عمر ساٹھ سال تھی آپ کا قد چھوٹا تھا لیکن چہرے سے حسن و جمال تبکتا تھا دیگر ازواج متحرات کی طرح آپ کا گھر بھی علم و عرفان کا مرکز تھا چنانچہ دوسرے شہروں سے بھی عورتیں آپ سے مسائل پوچھنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ آپ نہائیت آقلہ، فازلہ اور حلیم تھی۔ ان میں تحمل اور مردباری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کی ایک کنیز سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور کہا سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ میں یہودیت کا اثر آج تک باقی ہے۔ اور وہ یوم سب یعنی ہفتے کے دن کو اچھا سمجھتی ہیں اور یہودیوں کے ساتھ سیلا رحمی کرتی ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تحقیق کے لیے ایک شخص کو بھیجا تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جب سے اللہ تعالی نے ہمیں جمعہ کا روز عطا فرمایا ہے اس وقت سے میں یوم کو بالکل پسند نہیں کرتی البتہ یہودیوں کے ساتھ سلا رحمی کرتی ہوں کیونکہ وہ میرے رشتے دار ہیں اس کے بعد آپ نے لونڈی کو بلا کر پوچھا تو نے میری شکایت کس کے اکسانے پر کی اس نے کہا شیطان کے اکسانے پر سیدہ خاموش ہو گئی پھر بولی جاؤ تم آزاد ہو سیدہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت محبت تھی اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی تو سیدا نے نہایت حسرت سے کہا کاش آپ کی بیماری مجھے لگ جاتی یہ کہنا تھا کہ ازواج متحرات نے سیدہ کی طرف دیکھنا شروع کیا یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم سفیہ سچ کہہ رہی ہے مطلب یہ تھا کہ ان کے جذبات واقعی یہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیدہ سے بہت محبت تھی ہر موقع پر ان کی دلجوئی فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل جوئی کس طرح فرماتے تھے ایک واقع سے صاف واضح ہے ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا صفیہ رو کیوں رہی ہو انہوں نے کہا عائشہ اور حفصہ مجھے چھیڑتی ہیں کہتی ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں زیادہ مکرم اور محترم ہیں ہم تمام ازواج متحرات سے افضل ہیں کیونکہ ہم آپ صلی اللہ کی رشتہ دار بھی ہیں یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے کیوں نہ کہہ دیا کہ تم مجھ سے کیسے بہتر ہو سکتی ہو میرے باپ ہارون علیہ السلام ہیں موسا علیہ السلام میرے چچا ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے سن پینتیس ہجری میں فسادیوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کو گھیر لیا ان دنوں میں سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے سیدنا عثمان رضی اللہ انہوں کی بہت مدد کی جب سیدنا عثمان رضی اللہ انہوں کے گھر میں ضرورت کی چیزیں بھی روک دی گئی تک اندر نہ جانے دیا گیا تو سیدہ صفیہ رضی اللہ اپنے آپ کا غلام کنانا بھی ساتھ تھا مالک اشتر فسادیوں کا ایک سردار راستے میں موجود تھا اس نے آپ کے خچر کے منہ پر مارنا شروع کیا سیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رک جاؤ مجھے واپس جانے دو خچر کو چھوڑ دو پھر گھر واپس آئی اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ انہوں کو اس خدمت کے لیے معمور کیا وہ ان کے ہاں سے سیدنا عثمان رضی اللہ انہوں کے پاس کسی نہ کسی طرح کھانا اور پانی پہنچاتے تھے آپ بہت سلیقہ شعار تھی کھانا نہایت عمدہ پکاتی تھی نبی یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کرتی اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار ہا رحمتیں ہوں آمی